اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ ازمے میں چلنے والا ہے اور فرشتے اور وہ غرور ناؤ کرتے